مسئلہ یہ ہے دیکھیے قبروں کو تیار رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں یہ تو قبرستان والوں کا میٹر ہے ہمارا آپ کا نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو کبھی کبھی قبر کھودنے میں تیاری میں اتنی دیر لگتی ہے کہ جو تدفین میں لوگ آئیں انہیں گراں گزرتا ہے اتنا انتظار پہلے سے اگر قبر تیار ہو تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں اصل میں صرف مکرو اسے لکھا گیا کہ کوئی آدمی اپنی قبر پہلے سے تیار کرے اس کو بھی صرف مکرو لکھا کسی حد تک جائز بھی ہے بعض مشائق نے یہ کہا مجھے یہاں دفنایا جائے اس کی ایک وجہ علما نے یہ لکھی کہ ایک آدمی اپنی قبر تیار کر کے تب مجھے یہاں دفنایا جائے تو آدمی کو تو, تو معلوم نہیں وہ کہاں مرے گا اس لوگ خلاف اولا کہا گیا ٹھیک ہے نا کہ آدمی پتا نہیں کہ وہ کہاں مرے گا ٹھیک ہے مینہ خلق ناکم فی ہاں نوئی جہاں سے آدمی مٹی سے بنا وہیں سے لوٹایا جائے گا اور اسی سے اٹھایا جائے گا تو آدمی کو تو پتا نہیں کہاں مرے گا اس لیے اس کو مکرو لکھا ہے لیکن یہ ایسا مکرو نہیں کہ بعض مشائق سے یہ منقول ہے کہ انہیں اپنی جگہ متعین کی کہ مجھے یہاں دفن کیا شرن اس میں کوئی حرج بھی نہیں مثال کے طور پر ہمارے یہاں سیاستہ میں ابیب شریف ہے حضرت فاروق اعظم رد اللہ تعالیٰ نو شہید کیے گئے ابو لولو فیروز نامی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا کہا جاتا ہے کہ دو یا تین دن زندہ رہے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا اپنے بیٹے حضرت عبداللہ اللہ کو رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس بھیجا اور بھیجنے کے بعد یہ کہا ام المومنین سے کہ ان کے حجرے میں ایک قبر کی جگہ موجود تھی جو حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے لیے رکھی تھی تو حضرت عبداللہ سے کہا کہ تم جا کر ام مومینین سے کہو کہ یہ جگہ مجھے دے دیں کہ میں حضور کے قرب میں دفن ہونا چاہتا ہوں ابھی ان کا وصال نہیں ہوا حضرت عبداللہ گئے جانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ سے جب یہ کہا رضی اللہ تعالی کہ میرے والد نے آپ سے اس قبر کی بھیک مانگی اور وہ آپ سے طلب کی ہے کہ جو جگہ آپ نے اپنی تدفین کے لیے رکھی تو ام المین نے فرمایا یا عبد اللہ قسم خدا کی آج میں اپنی ذات پر فاروق اعظم کو ترجیح دوں گی اور, <سلام> اور میں اپنی جگہ فاروق اعظم کو دیتی کتنا <سلام> بڑا ایسار تھا ہوں. جب حضرت عبد اللہ فاروق اعظم کے پاس آئے ان کا ام المنی نے اپنی جگہ آپ کو عطا فرما دی تو بہت خوش ہوئے وہ اور ان کا جب وصال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں جو ایک جگہ ام المونی اپنی لے رکھی تھی وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی تدفین ہوئی اور مشہور حدیث میں کہ ایک جگہ اب بھی موجود ہے اور وہ جگہ حدیث شریف میں کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں ساری دنیا کو فتح کرنے کے بعد اس کے بعد ان کا وصال مدین منورہ میں ہوگا وہ ایک جگہ جو باقی اس میں حضرت عیسا علیہ السلام کی تدفین ہوگی کہیں اپنی خواہی ظاہر کرنا کہ مجھے وہاں دفن کیا جائے اس میں کوئی شرن حرج نہیں مسلم شریف میں حدیث با فضائل حضرت علیہ السلام بڑا لمبا واقعہ مو علیہ السلام کے وصال جب وقت آیا تو فرشتہ نے کر کے کہا تو کہا میں بیت المقدس میں چاہتا ہوں کہ میرا وہاں وسال تو وہ انہیں بیت المقدس لے گئے اپنی خواہش پر ہو وہاں ان کا وسال ہوا وہاں ان کی تدفین ہوئی علامہ امام نبی رحمت اللہ علیہ شار مسلم اس کے حاشی میں لکھتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں تدفین کی اس لیے خواہی ظاہر کی کہ بیت المقدس جو ہے یہ نبیوں کی سرزمین ہے تاکہ برکت حاصل ہو تو کسی جگہ کا انتخاب کرنے میں حرج نہیں تو قبرستان میں جگہیں تیار ہوں کہ میں اور آپ نہیں کروا یہ گورکن جو ہیں وہ اپنی سہود کے لیے آپ کے لیے پہلے سے تیار رکھتے ٹھیک ہے نا اس میں شرم کوئی حرج نہیں